اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ زندگی دینے والی جو چیز ہے وہ حق ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جہاد ہے اس لیے کہ جو قوم جہاد کرتی ہے وہ قوم زندہ ہو جاتی ہے شہیدوں کا جو لہو ہے وہ قوم کی حیات ہے شہیدوں کا جو خون بہتا ہے نا یہ قوم کی زندگی ہے شہید جب گر جاتے ہیں گولی کھا کر تو قوم زندہ ہو جاتی ہے ایک شہید جب میدان میں گرتا ہے تو اس کی جگہ پر دس اور لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں سو اور مجاہد نکل جلتے ہیں اللہ کی راہ کی طرف زندگی ہے یا نہیں ہے شہید کی لاش کو آپ زمین میں دفنا دیتے ہیں یہ اس طرح ہے جیسے کہ آپ درخت کے بیج کو زمین میں بوتے ہیں درخت کے بیج کو جب زمین میں آپ بوتے ہیں تو بیج نظر آتا ہے نظر آتا ہے لیکن چند دنوں بعد چند ہفتوں بعد چند مہینوں بعد چند سالوں بعد وہاں ایک بہت بڑا درخت ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اسی طرح شہید کہ اس کی لاش کو دفنا دیا گیا ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے چند دنوں بعد چند ہفتوں بعد چند مہینوں کے بعد چند سالوں کے بعد اس کے علاقے میں اتنے زیادہ مجاہدین پیدا ہوتے ہیں اس کی برکت سے اتنے زیادہ مجاہدین پوری دنیا میں پیدا ہوتے ہیں کہ کافر حیران رہ جاتا ہے کہ ایک اسامہ بن لادین کو ہم نے مارنے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا یہاں تو ہر جگہ اسامہ بن لادین بیٹھا ہوا ہے بات سمجھ مار رہی ہے ایک ملہ عمر کو قتل کرنے کے لیے ہم نے پورے افغانستان کو تحز نحز کر دیا پورا افغانستان پورا پاکستان پوری دنیا ملہ محمد عمر کے شاگردوں اور اسامہ بن لادن رحمہ اللہ کے دوستوں سے بھر گئی زندگی ہے یا نہیں ہے جہاد مری ہوئی قوم کیسے زندہ ہوتی ہے جہاد کے ذریعے زندہ ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں قوم کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے تو انہیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے بھائی تعلیم کے ذریعے تو قوم زندہ نہیں ہوتی ہے ترقی کرتی ہے اس میں شک نہیں ہے کہ تعلیم کے ذریعے پڑھائی کے ذریعے ترقی ہوتی ہے لیکن زندہ بھی ہونا وہ پہلے زندگی کے لیے تو جہاد چاہیے جہاد کے بغیر کوئی بھی قوم زندہ نہیں ہو سکتی اس لیے وہ قومیں جو کہ جہاد نہیں کرتی وہ مر جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترک قوم الجہاد الا دلو کوئی قوم جہاد کو نہیں چھوڑتی مگر وہ زلیل ہو جاتی ہے زلیل مردہ مردے کو آپ تھپڑ مارو آپ کو کچھ کہے گا زلیل کو تھپڑ مارو کچھ کہے گا مردے ہیں نا دونوں اس کا جسم مرا ہوا ہے اس کا دل مرا ہوا ہے عربی میں کہتے ہیں فما لر بیمئی تنام کہ مردے کو زخم کی کیا تکلیف ہوتی ہے تو جو قومیں جہاد نہیں کرتی وہ قومیں مر جاتی ہیں جو قومیں شہید پیش نہیں کرتی وہ قومیں دفن ہو جاتی ہیں جو قومیں اللہ کے راہ میں قربان ہونے سے بھاگتی ہیں وہ ذلیل ہو جاتی ہیں اور ہر ہر جگہ کٹتی ہیں مرتی ہیں اور آخر مٹ جاتی ہیں لیکن جو قومیں اللہ کے راہ میں کٹتی ہیں مرتی ہیں وہ مٹتی نہیں ہے وہ گرتی نہیں ہے وہ دوبارہ سے کھڑی ہو جاتی ہے یہ افغانستان کی مثال پوری دنیا کے سامنے ہے بیس سال سے یہاں ہمارے جوان کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں کیا یہ مٹ رہے ہیں کیا یہ گر رہے ہیں نہیں یہ اور بھی زندہ ہو رہے ہیں تو اللہ کا رسول آپ کو جہاد کی طرف جب بلائے تو لبیک کا رسول آپ کو جہاد کے ذریعے زندہ کرنا چاہے تو ان کی دعوت پر لبیک کہو اور یہ بات بہت مضبوط ہے اس لیے کہ سرح انفال جہاد کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہاں پر اللہ تعالی جہاد کے مضامین بیان فرما رہے ہیں تو اس لیے اس بات کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ایمان ہو قرآن ہو جہاد ہو حق ہو یہ سب ایک چیزیں ہیں ایمان قرآن حق جہاد سب ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہے نا ایمان نہیں ہے تو قرآن کا اس سے کیا کام قرآن نہیں ہے تو جہاد کا اس سے کیا کام اور یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو حق کہاں ملے گا یہی چیزیں سب حق ہے نا ایمان حق ہے قرآن حق ہے جہاد حق ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول آپ کو جن کاموں کی طرف بلاتے ہیں سب چاہے قرآن ہو چاہے ایمان ہو چاہے جہاد ہو جو بھی ہو ان سب میں آپ کی زندگی ہے ایک حدیث پڑھیں گے اس کے بعد پھر چھٹی کر لیں گے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابئی بن کاب کو بلایا ابئی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے قاری ہیں صحابی ہیں پیغمبر کیا کرتے تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بلایا وہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے جلدی جلدی نماز پوری کی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تم نے دیر کیوں لگائی عبی بن رضی اللہ نارض کیا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کا یہ حکم قرآن میں پڑھا نہیں ہے اس سجیب اللہ اذا دعاکم کہ جس وقت آپ کو اللہ کا رسول بلائے تو فوراً لبیک کہو تو بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آئندہ ایسی غلطی میں نہیں کروں گا آپ جب بھی مجھے بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا نماز کی حالت میں بھی آپ مجھے بلائیں تو میں حاضر ہو جاؤں گا اس حدیث کی بنیاد پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر نماز کے دوران کوئی ایسا کام کرتا ہے جو حدیث میں موجود ہے تو اس کی نماز ٹھیک ہے اور بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں نماز تو اس کی ٹوٹ جائے گی بعد میں قضا کرنی پڑے گی لیکن کرنا یہی چاہیے یعنی اگر پیغمبر آپ کو بلا رہا ہے تو آپ نماز کو چھوڑ دیں اور ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں بات سمجھ میں آ گئی اب تو پیغمبر علیہ السلط وسلام موجود نہیں ہیں تو یہ حکم بھی موجود نہیں ہے یعنی نماز کے دوران آپ کو آپ کا استاذ آپ کا والد اگر بلا رہا ہے تو فوراً حاضر ہونا ضروری نہیں ہے ہاں جلدی نماز پوری کر کے آپ آجائیں جائیں لیکن ایک بات کا خیال کرنا ضروری ہے آپ اگر نماز پڑھتے رہیں تو نقصان ہونے کا خطرہ ہو تو پھر نماز توڑ دینی چاہیے اور دوبارہ وہ نماز قضا کر لینی چاہیے جیسے کہ کوئی نمازی یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک نابینا آدمی ہے آنکھوں سے معذور ہے اور وہ آ رہا ہے اور کنویں کے قریب آ رہا ہے تو خطرہ کیا ہے خطرہ یہ کہ یہ نابینا انسان کنویں کے اندر گر جائے گا مر جائے گا تو ایسی حالت میں علماء فرماتے ہیں کہ نماز توڑنا واجب ہے علماء کرام نے تو ایک نابینا آدمی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ نماز توڑنا واجب ہے اور اس شخص کو بچانا واجب ہے اور آج جو ہے پوری امت جو ہے کنویں کے اندر گر رہی ہے پھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں میں تو مدرسے میں سبق پڑھ رہا ہوں یہاں لوگوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے یہاں مسلمانوں کا ستیاناس ہو رہا ہے پورا کا پورا ملک جو ہے کافروں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے اور پھر بھی مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو سبق پڑھا رہا ہوں یہ غلط بات ہے آپ سبق بھی پڑھائیں جہاد بھی کریں نماز بھی پڑھیں اور جب ضرورت ہو نماز کو توڑ دے مظلوم کی خدمت کریں مظلوم کی زندگی کو بچائیں دوبارہ اپنی نماز فضا کر لیں اس سال اگر آپ سبر نہیں پڑھ سکتے اگلے سال پڑھ لینا مشکل ہے لیکن یہ جو مظلوم قوم ہے جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کو کون بچائے گا یہ تو مر جائیں گے جل جائیں گے کٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے ان کا کیا ہوگا اور ایک اور بات کی طرف اشارہ ضروری ہے اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں نا تو ماں اگر آپ کو بلا رہی ہے باپ اگر آپ کو بلا رہا ہے تو نفل نماز توڑ دو بعد میں خزا کر لینا لیکن اپنے ماں باپ کی بات ماننی چاہیے بہتر یہی ہے کہ نفل نماز کو توڑ دے اور ماں باپ کی بات مانے اور اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی موجود ہے ایک عورت تھی بنی اسرائیل میں اس نے اپنے بیٹے کو بلایا بیٹا جو ہے نماز میں مصروف تھا وہ نہیں آیا تو اما نے اسے کہا کہ بیٹا میں نے آپ کو بلایا تھا آپ کیوں نہیں آئے کہا کہ میں نماز میں مصروف تھا اما نے اس پر بدوا کی کہ تجھے بری عورت کا سامنا ہوگا تو بعد میں واقعات میں یہ آتا ہے کہ ایک گندی عورت تھی اس نے اس نیک صالح انسان پر الزام لگایا کہ اس شخص نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے بعد میں اللہ تعالی نے اس نیک انسان کو بچا تو لیا لیکن یہ بات ہے کہ ماں کی بدوا اس کو لگی اس لیے ماں باپ کی بدوا سے بچنا چاہیے اور نفل عبادتوں میں اگر آپ مصروف ہیں تو نفل عبادت کو چھوڑ کر ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے ماں کو پانی کی ضرورت ہے اور حضرت صاحب لگے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں پانی کیسا عجیب کام ہے یہ نماز کو تھوڑی دیر کے لیے روک لو ماں کے لیے پانی لے کر آؤ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں یہاں پر اب سب باتوں کا کہنا مشکل ہے اس آیت کے آخر میں اور بھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں آیت پوری نہیں ہوئی ہے لیکن اتنا کافی ہے آج ان شاء اللہ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد وس اجمائین سبحان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ